الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله بن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه وسلام عليك يا رسول الله و حبیب تو آلِكَ اللہ يَا تو سن نَوَيْتُ سُنَّةَ کا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 تیس دن کے متکف اور دیگر حاضرین اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں میں ہم حاضر ہیں تعظیم علم دین کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع اے روز شمار دو عالم کے مالک و مختار ابی عزن پرور صلی اللہ تعالیٰ علی والی وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے اے لوگ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے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 ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار شخص بیٹھا ہے اور قریب ہی ایک فقیر نماز پڑھ رہا ہے اور پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں اس فقیر نے دعا کی کہ یا اللہ آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں اس مالدار تاجر نے جب اس کی یہ دعا سنی تو بد گمانی کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا مگر یہ بہانے بازی کر رہا ہے یہ مجھے سنا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے تاکہ میں اس کی یہ بات سن کر اسے کھلا دوں واللہ میں تو اسے نہیں کھلاؤں گا وہ فقیر دعا سے فارغ ہو کر ایک کونے میں جا کر سو گیا کچھ دیر بعد ایک شخص ڈھکا ہوا تباخ یعنی تھال ڈھکا ہوا لے کر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا فقیر کے پاس گیا اور بڑی محبت کے ساتھ اسے اٹھایا اور بہت آجزی کے سامنے وہ تباق وہ تھال اس کے سامنے رکھ دیا تاجر نے غور سے دیکھا تو اس میں وہی کھانے تھے جس کی فقیر نے دعا کی تھی فقیر نے اس میں سے تھوڑا بہت کھایا اور بقیہ واپس کر دیا جب وہ شخص جانے لگا تو تاجر نے کھانے لانے والے کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ کیا تم اسے پہلے سے جانتے ہو تو کھانے والے نے کہا کہ بخدا ہرگز نہیں میں تو ایک مزدور آدمی ہوں میری زوجہ اور بیٹی یہ سال بھر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتے تھے میرے پاس رقم ہی نہیں ہوتی تھی آج مزدوری کی تو چار مسکال ایک مسکال سونا یہ مجھے مزدوری میں ملا تو میں نے اس سے گوشت وغیرہ خریدا سامان خریدا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو دیا کہ اسے پکاؤ وہ پکانے لگی میں لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی آنکھیں تو کیا سوئیں دل کی آنکھیں کھل گئیں قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور مجھے خواب میں حضور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی <متصال> میں سرکار کے جلووں میں گم تھا کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کیوں جیوں ترتیب پائے کہ آج تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے <متصال> اس کا قیام مسجد میں ہے جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے اس کے پاس لے جاؤ وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر واپس کر دے گا بقیہ میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو نیم سے اٹھ کر میں نے حکم کی تعمیل کی جس کو تم نے دیکھا تو وہ مالدار تاجر کہنے لگا کہ میں نے اس کو انہی کھانوں کی دعا مانگتے ہوئے سنا تھا تم نے ان کھانوں پر کتنی رقم خرچ کی اس نے جواب دیا کہ مسکال بھر سونا اس تاجر نے اسے پیشکش کی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے دس مسکال سونا لے لو اور اس نیکی میں سے مجھے ایک قرآد کا حصے دار بنا لو اس شخص نے کہا یہ ناممکن ہے تاجر نے اضافہ کرتے ہوئے کہا اچھا میں تجھے بیس مسکال سونا دیتا ہوں اس شخص نے انکار دوہرایا حتیٰ کہ اس تاجر نے سونے کی مقدار 50 پھر سو مسکال کر دی مگر وہ شخص اپنے انکار پر ڈٹا رہا اور کہنے لگا واللہ جس شے کی ضمانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے پھر بھی میں اسے فروخت نہیں کروں گا تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہل کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہے اور تاجر نہایت نادیم و پریشان اور افسردہ ہو کر مسجد سے چلا گیا گویا اس نے اپنی قیمتی متا کھو دی ہو تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین گناہ یا نیکی یہ افعال جب ہم کرتے ہیں تو جسم کے ظاہری اعضا مثلا ہاتھ ہیں پاؤں ہیں آنکھیں ہیں زبان ہے کان ہیں ان کا کردار تو سب دیکھتے ہیں مگر اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ سینے میں دھڑکنے والا دل بھی ہمارے نام اعمال میں نیکیوں یا گناہوں کے اضافے میں ان کے ساتھ برابر کا شریک ہے چنانچہ جب میدان محشر میں آنکھ کان وغیرہ سے حساب لیا جائے گا تو یہ دل بھی ان کے ساتھ شریک ہوگا بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ دل بھی کیا شے ہے اسے عربی میں قلب کہتے ہیں اور قلب کہنے کی وجہ یہ کہ مختلف اوقات میں یہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں قسم کی کیفیات سے دوچار ہوتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ دل کی مثال اس پر کی ہے جو میدانی زمین میں ہو جسے ہوائیں ظاہر و باطن الٹے پلٹیں یعنی یہ دل کی کیفیت کے بارے میں یوں سمجھیے کہ بعض تو ایسے ان کے دل مطلب وہ نرم ہوتے ہیں کہ اگر بے خیالی میں گاڑی چلاتے ہوئے تو بلی کا بچہ آ جائے بلی کا بچہ گاڑی کے پئیے کے نیچے آ جائے دیکھے اس کا قصور نہیں ہے چلانے والے کا تو سارا دن اس کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے کہ یار میرے ذریعے سے یہ مطلب دیکھو یہ معاملہ ہو گیا وہ چونٹیوں کو بھی مطلب تکلیف دینے سے بچتا ہے وہ چھوٹے سے جانور کیڑے مکوڑے جو مطلب تکلیف نہیں دیتے بظاہر ان کو بھی تک... کسی قسم کا معاملہ نہیں کرتا پرندوں کو دانہ ڈال رہا ہے پانی ڈال رہا ہے جانوروں کا اگر زخم نظر آ جائے تو اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے کسی کتے کو ہی لنگڑا ہوا چلتا دیکھتا ہے تو اس کا دل بھراتا ہے یہ کیفیت بھی ہوتی ہے بعض کی اور بعض اسی دنیا میں ہم ایسے لوگ بھی سنتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے کسی انسان کے گلے پہ جھری پھیرتے ہیں یہ دل کی سختی ہوئی نا تو یہ دل جو ہے یہ منقلب ہوتا ہے تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس دل کی کیفیات جو تبدیل ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے دل پر غور کرنا چاہیے تو یہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ کبھی اس پر رحم غالب ہوتا ہے اور کبھی سختی سے جکڑ لیتی ہے کبھی سمندر سخاوٹ ٹھاٹے مارتا ہے کہ سب کچھ میں اللہ کی راہ میں لٹا دوں اور کبھی ایسا بخل یعنی کنجوسی سے جکڑ لیتی ہے کہ جناب ایک روپیہ دینے کا دل نہیں کرتا ہے کبھی تو عاجزی کا ایسا پیکر بنتے ہیں کہ کتے کو بھی حقیر جانتے... کتے کو بھی حقیر نہ جانیں اور کبھی ایسا متکبر کہ بڑوں بڑوں کی خاطر میں نہ لائے کبھی تو ایسا مخلص کہ اپنا نیک عمل ظاہر ہونے پر پریشان ہو جائے اور کبھی ایسی حالت کے تعریف نہ ہونے پر ملال محسوس کرے کبھی ایسا صابر کہ بڑی بڑی مصیبت پر اف تک نہ کرے اور کبھی ایسی بے صبری کے ذرا سی تکلیف پر واویلا مچا دیں کبھی تو اپنے رب عزد وجل کا ایسا خوف کے گناہ کرنے کے تصور سے گھبرا ہے اور کبھی ایسی غفلت کے بڑے بڑے گناہ کرنے سے بھی آثار ندامت ظاہر نہ ہو یہ کیفیات اگر ہم غور کریں تو ہمارا دل جو ہے یہ اس میں مبتلا ہوتا رہتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دل میں ہونے والی یہ تبدیلیاں انتہائی تشویشناک ہے لہذا ہمیں اس کی طرف سے ہرگز کوتا ہی نہیں برتنی چاہیے اور ہمیں اولن تو بارگاہ الہی ارض وجل میں قلب سلیم یعنی اچھی باتوں کا اثر قبول کرنے والے دل کا سوال کرنا چاہیے اور سب سے پہلی دعا جو اس تیس دن کے اعتقاف میں ہم دعا یاد کی تھی یا مقلب القلوب سب کلب اعلیٰ دینک یہ دعا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار علیہ اللہۃسلام علی نے ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر ہماری انگلی کٹ جائے انگلی کٹ جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائیں ہم تو ڈاکٹر اس پر مرم یا جو بھی اس کو علاج کرنا ہوتا ہے کرنے کے بعد پٹی بانتا ہے اور ہمیں چند احتیاطیں بتاتا ہے کہ جناب اس کو پانی نہیں لگنا چاہیے دیکھیں کھٹی چیزیں آپ نہیں کھائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے احتیاطی کے سبب آپ کا زخم خراب ہو جائے تو اگر یہ انگلی کا زخم خراب ہو بھی گیا نا تو زیادہ سے زیادہ یہ انگلی کاٹنی پڑے گی جسمانی کوئی بھی مرض ہو اگر اس کا بڑے سے بڑا نقصان بھی کوئی تصور کرے تو صرف یہ ہوگا کہ اس کے سبب بندے کی جان جائے گی جان جائے گی اس سے بڑا نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو باطنی امراض ہوتے ہیں جن کا تعلق یہ دل کے امراض تو ہم تو دل کے امراض ہی سمجھتے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے چریانے بند ہو جائیں تو جناب یہ دل کا امراض ہے یہ ظاہری جسم امراض کہے جائیں گے لیکن جو باطنی امراض ہیں ان کی طرف اگر توجہ نہیں دی تو یاد رکھیے کہ ان کے سبب بندے کا ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور اس کا علاج اللہ کی رحمت سے اس دعوت اسلامی کے ماحول میں بڑی کثرت سے کرایا جاتا ہے ہمیں اس دل کے امراض کھول کھول کر بیان کیے جاتے ہیں ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ یہ, یہ امراض اپنے اندر تلاش کریں اگر یہ امراض ہوں تو اس کا علاج کیا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری غفلت کے سبب جو ہے وہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے تو دل کے ان بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بدگمانی ہے بدگمانی گمانی یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اب ہم عموماً سنتے تو ہیں یہ بد گمانی بدگمانی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سنیے سب سے پہلے تو یہ سنیے کہ گمان کس کو کہتے گمان اس کے متعلق علماء نے لکھا کہ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے گمان کہلاتا ہے اور اس کو زن بھی کہتے ہیں مثلاً اگر اس بلڈنگ کے پیچھے کہیں دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے ہم کو تو فوراً ہمارا خیال یا گمان جائے گا کہ وہاں آگ لگی ہے کہیں سے دھواں اٹھا تو ہم نے فوراً خیال کیا کہ لگتا ہے وہ آگ لگی ہے یہ گمان کہلاتا ہے تو بنیادی طور پر گمان یعنی زن کی دو قسمیں ہیں ایک حسن زن یعنی اچھا گمان اور ایک سوئے زن یعنی برا گمان اسے بدگمانی بھی کہتے ہیں تو عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ بدگمانی یہ بڑی عام ہے جیسا کہ ابھی ہم نے شروع میں حکایت میں بھی غور کیا سنا رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار جس کے بارے میں امیر اہل سنت آمد برکاتم عالیہ نے توجہ دلائی کہ ایک اسلامی بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کے گھر باز ذمہ دار نہیں پہنچے تو اس نے داود اسلامی کے ماحول سے دوری اختیار کر لی اور وجہ کیا بیان کی کہ کیونکہ میں غریب آدمی ہوں کیونکہ میں غریب آدمی ہوں اس لیے وہ میرے یہاں نہیں آئے اگر یہی ماں کا انتقال کسی سیٹ کا ہوتا تو سارے کے سارے پہنچے ہوئے ہوتے یا عموماً اگر ہمارے معاشرے میں ہم نظر کریں تو کسی نے ہمیں دعوت نہیں دی تو فوراً ہم اپنے دل میں خیال قائم کرتے کہ کیونکہ میں غریب آدمی ہوں اس لیے اس نے مجھے دعوت نہیں دی ہم دعوت میں پہنچے سب کو تو ویلکم کیا جا رہا ہے ہمیں اتنی مسکراہٹ یا اتنی گرم جوشی سے ویلکم نہیں کیا تو ہمارا یہ تاثر قائم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ میں غریب آدمی ہوں اس لیے مجھے لفٹ نہیں کرائی کوئی رشتے دار ہیں آپ کے مالدار ہیں آپ کے شہر میں کبھی کبھی آنا جانا ہوتا ہے ان کا اب دیگر رشتے داروں کیا جاتے ہیں آپ کیا نہیں آتے یا کبھی کبھی نہیں آتے ہر دفعہ نہیں آتے تو فوراً تاثر قائم ہوتا ہے کہ کیونکہ میں غریب آدمی ہوں اس لیے میرے گھر نہیں آتے ہیں شادی ہوئی کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی تو جناب ایک رشتے دار نے اس کو بہت اچھا توحفہ دے دیا میری بیٹی کی شادی ہوئی توحفہ نہیں ملا تاثر قائم ہوتا ہے کہ کیونکہ میں غریب آدمی ہوں اس لیے مجھے توحفہ نہیں دیا کیوں کہ میں غریب آدمی ہوں اس لیے اس نے میری یہاں شادی میں شرکت نہیں کی تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ایسے خیالات ہیں جو انسان خود ساختہ بناتا ہے یہ خود اپنے ذہن میں ہی قائم کرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم چیک کریں کہ یہ شہر میں آئے اور کیونکہ میں غریب آدمی ہوں اس لیے میرے گھر نہیں آئے میں غریب آدمی ہوں اس لیے مجھے دعوت میں لفٹ نہیں دی ایسا نہیں ہے اسی طرح اگر مثال سیٹ ہے اس کی دکان پر مختلف سیلز مین ہیں اور سیلز مین نے صحیح ڈیل نہیں کیا اور تو سیٹ جو ہے نا وہ دوسرے دکانداروں سے اپنے معاملات کا اظہار کرتا ہے کہ آج کل اس کا بڑا دماغ خراب ہو گیا پتہ نہیں اس کا دل کہاں لگ جاتا ہے فلاں فلاں گاہک کو اس نے صحیح ڈیل نہیں کیا یا سیلز مین بازوں کا شاکی ہوتے ہیں کہ میرا سیٹھ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے یا ہمارا جو سیٹھ ہے وہ بڑے سیٹھ سے نالا رہتا ہے کہ مجھے اس طرح کے مال نہیں دیتا تو بہرحال یہ ایک اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کے سبب انسان بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اس حرام اور ناجائز فیل میں مبتلا ہوتا ہے جسے بدگمانی کہا جاتا ہے اور پھر بعض اوقات جو ایسے منہ پھٹ ہوتے ہیں وہ کسی کو بول بھی دیتے ہیں کہ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی ہمیں دعوت نہیں دی تو بعد میں اگر ملاقات ہوتی ہے تو کہا بھائی ہم غریبوں کو کہاں لفٹ کراؤ گے یا اگر کوئی رشتے دار شہر میں آئے آپ کیا نہیں آئے بعد میں کبھی کئی ملاقات ہوئی تو کہا آپ کبھی ہمارے گھر بھی آ جائے کرو اب یہ ایسا فائر ہوتا ہے یہ ایک ایسا تیر ہوتا ہے جو نشانے پر ہی لگتا ہے تو بہرحال اسی طرح اگر ہم کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے بھائی کبھی ہم غریبوں کی بھی دال روٹی کھا لیا کرو تو یہ جو انداز ہوتا ہے نا یہ قریب لانے والا نہیں ہوتا ہے کیونکہ امیر اپنی کتاب خاموشہزہ میں لکھا کہ زبان کا نشانہ یہ خطا نہیں ہوتا ہے زبان کا نشانہ خطا نہیں ہوتا ہے اور اپنے مدنی مذاکرے میں ایک بڑا پیارا جملہ میرے ارشاد فرمایا کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹتے ہیں لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارا انداز ہے گفتگو کیا ہے اور یہ جو ہم سوچ رہے ہیں تو آخری سوچنے کا ہمارے پاس کیا آلہ ہے ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی سے ارشاد فرمایا کہ کیا تُو نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ تجھے علم ہو جاتا تو یہ بدگمانی یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا ہتھیار ہے یہ بدگمانی خاندانوں کو اجاڑ دیتی ہے بسا اوقات دینی خدمات میں رقنا انداز ہو کر ایک دوسرے کے خلاف لابنگ پر ابھارتی غیبتوں چگلیاں توہمتوں دل آزاروں وغیرہ گناہوں کا سیلاب لاتی دنیا کا سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کے اسباب بناتی اور یوں شیطان کی مراد بر لاتی ہے شیطان کے اس خوفناک ہتھیار بدگمانی کی تباہ کاریوں کے متعلق پارا چھبیس سورت الحجرات آیت نمبر بارہ میں رب کائنات عز کا ارشاد پاک ہے یا من تنی ان بعد الظن اسم ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گنا ہو جاتا ہے حضرت علامہ عبداللہ بن عمر شیرازی بیداوی علیہ رحمت اللہ القوی کثرت گمان کی ممانعت کی حکمت بیان کرتے ہوئے تفصیل بیداوی میں لکھتے ہیں تاکہ ہر تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاج ہو جائے اور غور و فکر کرے کہ یہ گمان کس قبیل یعنی قسم سے ہے آیا اچھا ہے یا برا ہے یہ غور کرنے کی اس کی عادت پڑ جائے رسایت کریمہ میں بعض گمانوں کو گنا قرار دینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین راضی علیہ رحمت اللہ ہادی لکھتے ہیں کیونکہ کسی شخص کا کام بعض اوقات دیکھنے میں تو برا لگتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر کرلا ہو یا دیکھنے والا خود ہی غلطی پر ہو تو یہ انداز ہمیں اپنانا پڑے گا اور اگر یہ انداز اپناتے نہیں ہیں تو پھر انسان اس طرح کا معاملہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے آپس میں ناچاکیاں بڑھتی ہیں آپس میں نا اتفاقیاں بڑھتی ہیں گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں جیسا کہ اگر مثال شادی ہوئی آپ نے اپنے بچے کی شادی کی اب شادی کے بعد عموماً گھروں میں یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری بہو آئی ہے نا اس نے ہمارے بیٹے پر کچھ کرا دیا ہے کہ بیٹا پہلے گھر آتا تھا تو سیدھا ہمارے پاس آتا تھا اب وہ ہم کو لفٹ نہیں کراتا اور اگر وہ بہ مثال نمازی ہو یا کچھ ذکر و اسکار کرنے کی اسے عادت ہو قرآن کی تلاوت کی ذہن ہو مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے فجر کے بعد یہ جناب کوئی اشراق چاش تک مسلح پر بیٹھ کر کو اور و وظائب پڑھنے کی عادی ہو تو فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا پڑتی رہتی ہے پتا نہیں کیا, کیا کرتی رہتی ہے ہمارے بیٹے کو یوں کھلا دیا تو مطلب ہمارے ہمارے آپس میں یوں حصار باندھ دیا اور یہ تو فلاں کے پاس بھی جاتی ہے تو فلاں کے پاس بھی جاتی ہے پھر بس وہ کسی کالے بابا کے ہتھی جڑ جاتے ہیں اور کالا بابا بھی مطلب کوئی حساب کتاب لگا کے بتاتا ہے کہ ہاں ہاں اس نے فلاں فلاں دن آپ کیا کچھ کھلایا تھا کو میٹھی چیز بنائی تھی اب میٹھی چیز تو گھر میں بنتی ہی بنتی ہے اب جناب اس نے اسے پھینکا اور تیر لگا نشانے پر اور جناب کہا کہ ہاں یہ اس دن جو مٹھائی کھلائی تھی نے اس نے بنا کر ہلوا بس یہ اسی میں ملا کر کھلائے تب سے ہی تو ہمارا بیٹا ہم سے دور ہو گیا اب وہ جھگڑا اتنا بڑھتا ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر ہی خراب ہو گیا کسی کیا شادی میں گئے اب اس نے جناب نہیں بلایا ہم کو نہیں بلایا یا ہم شادی میں گئے اور شادی میں گئے تو اس نے ہم کو مثالے کھانے میں پوچھا نہیں اب پانچ سو افراد کی دعوت ہوتی ہے عموماً ہماری عرف ہے کہ میزبان ایک ایک ٹیبل پر ایک ایک دسترخان پر جا کر پوچھتا ہے کہ بھائی کھائیے نا لیجئے نا اب مثال وہ چل کے آ رہا تھا آتے آتے اچانک کسی نے اس کو کہا کہ یار وہ دیگے جو آ رہی تھی نا وہ دو دوگے گر گئی راستے میں سالن گر گیا روڈ پر اب بتائیں کہ جس کے گھر میں دعوت ہو اور اس کو پتا چلے کہ دو سو افراد کا کورما جو ہے وہ زمین پر گر گیا وہ تو وہیں سے بھاگا اور جا کر جا کچھ انتظام تو کروں یا مہمان بیٹھے ہیں اور ہم نے سوچا کہ ہاں بھائی میں غریب آدمی ہوں نا یہ فلاں کے سیڑ کے پاس تک تو آیا اس کو کہا بھی کہ ہاں بھائی خیال کرنا سب کھانا مل کر بس مجھے دیکھتے ہی ایسا بھاگا ہم کو کہاں لفٹ کراتے میں غریب آدمی ہوں اس طرح کے جب انداز اختیار ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں شوہر بیوی بی کے متعلق اگر اس طرح کی بدگوانی کرنا شروع کرے کہ اس کے فلاں فلاں سے تعلق ہے کیا وہ گھر آباد رہ سکے گا بیوی بی اگر شوہر کے متعلق ایسے خیالات کرے کہ راتوں کو دیر سے آتے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں تو جناب ان کے تو اس اس طرح کے میسج آتے ہیں اس اس طرح کے فون آتے ہیں تو جناب اگر دیکھتے ہیں تو دوستوں میں پڑوسیوں میں دکانداروں میں دکانداروں میں اس طرح کا معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ساتھ اتنی محبتیں تھیں اتنی محبتیں تھیں کہ یہ دکاندار دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھایا کرتے تھے لیکن بس نہ جانے کیا ایسی بات ہو گئی کہ اب دکاندار اسی دکاندار کو تانکتا رہتا ہے کہ میری دکان پہ پڑ پڑ کے پتہ نہیں کیا کیا پھونکتا رہتا ہے میرے یہاں تو وہ گاہک ہی نہیں ٹھہرتا ہے سارے گاہک اس کی طرف چلے جاتے اب اس طرح کا معاملہ جب بڑھتا ہے خود ساختہ سوچ سے انسان آگے بڑھتا رہتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوستیاں وہ رشتے داریاں وہ سب ٹوٹ جاتی اور شیطان یہ سمجھنے کے خوشی کے مارے وہ تالیاں بجاتا ہے کیا میں نے ان دو دوستوں میں ان دو رشتے داروں میں دوری کر دی اور شیطان کے خلاف ہم نے اعلان جنگ کیا ہے شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ تو شیطان یہ مکار ہیں یہ ہمارا دشمن ہیں یہ ہماری آپس میں نہ اتفاقیاں پیدا کرے گا نہ چاکیاں پیدا کرے گا لیکن ہمیں اس کو ناکام و نامراد کرنا ہے اور اس کا علاج امیر علیہ نے یہی فرمایا کہ جس چیز سے بچنا ہوں ہو جیسے اگر میرے ذہن، میرا ذہن اسی طرح کا ہے اور میں اسی طرح کی سوچ رکھتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے متعلق جو وعیدیں ہیں جو عذابات ہیں اس کو سنوں اس پر غور کروں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس آفت میں مبتلا ہو جاؤں وہ ہو رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان عذابات کا مجھے سامنا کرنا پڑے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے بدگمانی سے بچو بے شک بدگمانی یہ بدترین جھوٹ ہے ایک اور حدیث میں ہے مسلمان کا خون مال اور اس سے بد بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے بدگمانی سے مراد کیا ہے اس کو سن لیجئے بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل سے یقین کرنا بلا دلیل دوسرے کے برا برے ہونے کا دل سے یقین کرنا یہ بدگمانی کہلاتا ہے اور بدگمانی سے بغض پیدا ہوتا ہے حسد پیدا ہوتا ہے اور یہ باطنی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہن عینی الوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے خدا تا کر دے رحمت کا پانی خدا مت کپ رہے پلب اجلا جھولی بد رہے پلب اجلا جھولی بد گمانی ہوج حضرت سیدنا <SMa> امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں بد گمانی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دل کے بھیدوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لہذا تمہارے لیے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک تم اس کی برائی اس طرح ظاہر نہ دیکھو جس میں بچاؤ کی دلیل یعنی گنجائش نہ رہے بس اس وقت تمہیں ناچار اس چیز کا یقین رکھنا پڑے گا جسے جس تم نے جانا اور دیکھا اگر تم نے اس کی برائی کو نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہی کانوں سے سنا مگر پھر بھی تمہارے دل میں اس کے بارے میں برا گمان پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات تمہارے دل میں شیطان نے ڈالی ہے اس وقت تمہیں چاہیے کہ دل میں آنے والے اس گمان کو جھٹلا دو کیونکہ یہ بدگمانی سب سے بڑا فسق ہے تو بدگمانی بہت بڑی اور بری آفت ہے یہ انسان کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے اس کے بارے میں ضروری احکام اس کا علاج جاننا یہ فرض ہے اس کے علاج کے متعلق چند باتیں میں ارض کروں گا مسلمانوں کی خوبیوں پر نظر کریں یعنی جس کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہوئی کوئی ایسی بات پیدا ہوئی تو اس کی خوبیوں میں نظر رکھے جو ان کے متعلق حسنے زن رکھتا ہے اس کے دل میں راحتوں کا بسرا اور جس پر شیطان کام کر جائے اور وہ بدگمانی کی بری عادت میں مبتلا ہو جائے اس کے دل میں وحشتوں کا ڈیرہ ہوتا ہے اب خوبیاں کیسے ڈھونڈے ملا جیون رحمت اللہ تعالی آپ اپنے متعلقین محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ نے سنا آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے اب ملا جیون رحمت اللہ تعالی نے جب یہ سنا تو بڑے افسردہ سنجیدہ ہو گئے تو کسی نے ارجکی کہ علی جا اللہ آپ کو سلامت رکھے جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے تو ملا جیون رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ بات تو میری بھی یہی سمجھ میں آئی کہ جب تک میں زندہ ہوں میری بیوی بیوہ نہیں ہو سکتی لیکن یہ خبر لانے والا مسلمان ہے میں یہ کیسے گمان کروں کہ یہ مسلمان ہو کر جھوٹ بول سکتا ہے یعنی خوبیاں کہ اگر کسی کے متعلق امیر سنت کی بارگاہ میں ایک نے کسی کی شکایت کی کہ حضور یہ اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں دو تھے جنہوں نے ایک کی شکایت کی دوسرا بھی شروع ہو گیا کہ یہ یوں بھی کیا یوں بھی کیا یوں بھی کیا باپا سنتے رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد امیر نے صرف فرمایا کہ اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہو تو وہ دونوں پھر شروع ہو گئے نہیں نہیں یہ تو یوں ہے یوں ہے یوں ہے باپا نے ناراضی کا اظہار کی فرمائی یہ مسلمان ہے کیا یہ اس کی خوبی نہیں اس کے چہرے پہ داڑھی ہے کیا یہ اس کی خوبی نہیں اس کے سر پہ امامہ ہے کیا یہ اس کی خوبی نہیں تو اگر ہم بھی کسی کے بارے میں برا خیال کرتے ہیں تو ہمیں اس کا علاج بیان کیا گیا کہ اس کی خوبیوں میں نظر کریں تو جب اس کی خوبیوں پر نظر کریں گے تو وہ بدگمانی کا اثر جو ہے وہ دور ہوتا جائے گا پھر دوسرا علاج بدگمانی ہو تو توجہ ہٹانے کی کوشش کی کسی کے متعلق اگر ایسا برا خیال آئے توجہ ہٹائیں اور اس کے عمل پر اچھا گمان کرنے کی کوشش کریں مثلا کسی اسلامی بھائی کو نعت یا بیان سنتے ہوئے روتا دیکھا تو آپ کے دل میں اس کے متعلق ریاکاری کی بدگمانی پیدا ہوئی یار یہ دیکھو لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے ناٹک کر رہا ہے کیسا بھین بھین کر کے رو رہا تھا یہ بدگمانی ہے فوراً اس کے اخلاص سے رونے کے بارے میں حسن زن قائم کیجئے کہ اس طرح نہ کرنے کی نحوست کیا کہ سیدنا بخول دمش کی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب تم کسی کو روتا دیکھو تو خود بھی رو اسے ریاکار نہ سمجھو میں نے ایک دفعہ کسی شخص کے بارے میں یہ خیال کیا تو میں ایک سال تک رونے سے محروم رہا یہ نہوسط ہے کہ نیکیوں کی توفیق جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے ہم مسجد میں پہلی صف میں آ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اذان ہوتی ہے مسجد میں آ گئے تلاوت بھی کر رہے ہیں چلو اللہ نے یہ توفیق دی اللہ کا شکر ہے لیکن فورن خیال جاتا ہے دیکھو یار فلاں کو اے داڑھی رکھی ہوئی اے ماما پہناوا ہے مسجد میں نہیں آتا ہے میں تو پہلی صف میں چلا جاتا ہوں جب بھی جاتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تلاوت کر فلاں فلاں فلاں کو دیکھو سنتے بھی نہیں باتیں کرتے رہتے یوں کرتے رہتے آپ نے مسجد بنائی چلو اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ نے خرچ بھی کیا وقت بھی دیا کسی نے آپ کو پیسے نہیں دیے اس کے متعلق میں اتنا غریب آدمی میں نے اتنے اتنے ہزار روپے مسجد کی تعمیر میں دیے اور فلاں سیٹ کو دیکھو اتنے لاکھوں لاکھ روپے ملے ایک ڈھیلا نہیں دیا اس نے آپ کو اس کے مطابق آپریشن کرنے کی کیا حادت ہے آپ نے خرچ کیا اللہ کے لیے کیا اللہ کا شکر ادا کریں آپ پہلی سب میں آ نماز پڑھنے دلاوت کریں اللہ کا شکر ادا کریں کسی کے بارے میں یہ سوچنے کی آپ کو کس نے ڈیوٹی لگ را کی ہے کیوں آپ سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں ورنہ کیا نقصان کہ اگر یہ بدگمانی کی عادت ڈالی تو نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے تو امیرسنت اس کا علاج کیا فرمات توجہ ہٹائیے آپ نے ایک مثال دی کسی نے آپ سے سو روپے کہا کہ سو روپے دیجیے میں آپ کو دے دوں گا آپ نے سو روپئے دے دیے اس کو ایک ہفتے بعد آپ نے اس سے کہا کہ بھائی وہ سو روپے آپ نے لیے تھے لائیے کہ کون سا سو روپے بھائی وہ آپ نے اس دن جو مجھ سے کہا تھا کہ مجھے ذرا کرایہ نہیں ہے سو روپے چاہیے میں نے کہا آپ سے سو روپے اب آپ بتائیں کھو سوچے جس نے آپ سے سو روپے ادھار لیے ہو اور اگر وہ آپ کو یوں منع کر دے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی ہے غصہ آئے گا نا تو آپ نے کہا یار داڑھی اور داڑھی امامہ رکھ کے تم ایسا بولتے یار سو روپئے لیے تم نے مجھ سے کہ نہیں میں نے کہاں لیے اور بھائی اس دن تم روڈ پہ جا رہے تھے کہا کہ میرے سو روپئے مجھے چاہیے کرایہ اور خدا کی قسم میں نے آپ سے سو روپئے نہیں لیے اب اگر وہ کرے تو کیا کریں گے آپ لگائیں گے دو جھگڑا ہو جائے گا امیر سنگت اس پر توجہ دلاتے کیا ہیں کہ آپ یہ خیال کریں اس کا علاج کیا لگتا ہے یہ بھول گیا کتنی پیاری سوچ یار لگتا ہے بھول گیا یہ. یہ نہیں سوچیں گے کہ مسلمانوں کے جھوٹ بولتا ہے دھوکا دیتا ہے میرے پیسے کھا گیا یہ اجازت نہیں ہے گمان اچھا نکالیں گمان اچھا نکالیں کہ کہیں پر تو کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے میں اچھا سوچنے کے لیے جاؤں یار ہو سکتا ہے یہ بھول گیا یہ آپ کو دعوت نہیں دی ہو سکتا ہے یہ بھول گیا میں بیمار ہوا میری عیادت کرنے نہیں آیا ہو سکتا ہے یہ بھول گیا ہو یا میری طرف آ رہا ہو, ہو سکتا ہے اس کی ٹائر پنکچر ہو گیا ہو ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو اچھا سوچنے میں ہمارا جائے گا کیا تو توجہ ہٹانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ عمل کریں اور شیطان کو ناکام و نامراد کریں شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ پھر اس طرح ایک اور علاج خود نیک بنیے تاکہ دوسرے بھی نیک نظر آئیں جی ہاں کہ جو جب فرمایا گیا عربی مقولہ ہے کہ جب کسی کے کام برے ہو جائیں تو اس کے گمان یعنی خیالات بھی برے ہو جاتے ایک کسان کسی دکاندار کے پاس آ کر مکھن بیچا کرتا تھا ایک کسان مکھن بیچا کرتا تھا دکاندار اس کو مکھن لے لیتا اس سے اور اس کے بدلے وہ کسان اس سے کچھ راشن وغیرہ کی چیزیں خرید لیتا اب ایک مرتبہ وہ کسان آیا تو ایک ایک کلو کے دس مکھن کے پیکٹ اس نے اس دکاندار کو دیے اور دکاندار سے چینی آٹا تیل اس طرح کا سامان لے کر چلا گیا دکاندار کو فارغ بیٹھا تھا اس نے اس کا ایک کلو کا پیکٹ لیا اور اس کو تولا تو وہ نو سو گرام تھا سو گرام کم تھا دکاندار بڑا حیران ہوا اس نے دوسرا پیکٹ نکالا اس کو تولا وہ بھی نو سو گرام تیسرا نکالا وہ بھی نو سو گرام اب یہ تو بڑا غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ یہ اتنا دھوکا دیتا ہے اتنا دھوکے باز ہے یہ خیر وقت گزرا اگلی مرتبہ جیسے ہی کسان اس کی دکان پر آیا تو جیسے ہی اس کی دکان کی سیڑھی چڑھا یہ ایک دم یہاں سے دھاڑا اے دھوکے باز جاؤ دکھاؤ یہاں سے تم سے کوئی چیز نہیں خریدوں گا اتنے عرصے سے میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں کہ تم اسی طرح کے نیک نظر آتے ہو اور تم ہزار گرام کی جگہ نو سو گرام دیتے ہو شرم نہیں آتی تم کو اس طرح سے وہ سب دک... سب کے سامنے اس نے شور مچا دیا اب کسان پہلے تو خاموشی سے سنتا رہا پھر اس نے دکاندار سے کہا میں <coughs> غریب آدمی ہوں اور میرے پاس کوئی ترازو یا باٹ تو ہے نہیں تم سے جو میں ایک کلو چینی لیتا تھا اس کو میں ایک پلڑے میں رکھتا تھا اور دوسرے پلڑے میں میں مکھن تول دیتا تھا تو جو نو سو گرام تھے وہ تو تمہارے اپنے چینی نو سو گرام کی تھی اس میں میرا کیا قصور ہے تو سمجھانے کے لیے کہ بسا اوقات دوسرے ہم کو برے لگتے ہیں ارے میں کتنا ستھرا ہوں میں اپنے بارے میں تو غور کروں کہ میری کتنی بری عادتیں ہیں میں کتنا دھوکے باز ہوں میں کتنا لوگوں چیٹ کرتا ہوں اور دوسروں کے بارے میں میں بس ٹیسٹر لے کر گھوم پھر رہا ہوں کہ جناب یہ تو یوں کرتا ہے تو یوں کرتا ہے یہ کو یوں کرتا ہوں تو امیر اہل سنت ایسے موقع پر ان ایسے افراد کو کہتے ہیں کہ اے دوسروں کی طرف ایک انگلی اٹھانے والے غور کر کہ یہ تین انگلیاں تیری اپنی طرف ہیں تو جب اپنے آپ کو دیکھے گا تو کہے گا میں سب سے برا ہوں میں سب سے برا ہوں کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں تو سب اچھے ہو جائیں اور بڑی پیاری بات ہم نے سنی کہ جس کے کام اچھے ہوں گے اس کے خیالات اچھے ہوں گے جس کے کام برے ہوں گے اس کے خیالات بھی برے ہوں گے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں خبیص گمان برا گمان یہ برے دل سے پیدا ہوتا ہے ایک ڈاک کی ایک جماعت ڈاک ڈاکہ ڈالنے کے لیے روانہ ہوئی فیضان سنت نے واقع لکھا میرے لے سنت نے ایک ہوٹل کے قریب پہنچے تو ڈاکو کی سردار نے کہا کہ آؤ اس کو بےوقوف بناتے ہیں اندر داخل ہو گئے اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگے کہ ہم جہاد کے लिए روانہ ہوئے اور یوں یوں یوں اس ڈاکو के उस مالک نے ہوٹل کے مالک نے ان کی آؤ بھگت کی اچھی طرح کھانا پیش کیا پانی پیش کیا تو ڈاکو نے دیکھا کہ وہ معذور پڑا था تھا پوچھا تو کہا یہ میرا بیٹا ہے چلنے سے معذور ہو گیا آپ اللہ کے نیک لوگ ہیں دعا کیجیے گا یہ اچھا ہو جائے خیر وہ کھانا وانا کھا کے نکلے بار تو ہنسنے لگے کہ دیکھو کیسا بیوقوف بنایا کچھ عرصے کے بعد جب واپس وہاں سے گزرے تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ آؤ پھر دعوت اڑائے اس کی پھر ہوٹل میں داخل ہوئے تو پہلے سے زیادہ اس کو ویلکم کیا ارے آئیے آئیے آئیے کھانا آئی پانی سب پیش کیا اب جیسے ہی پیش کیا تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ بھاگ رہا تھا کوئی کا یہ کون ہے کا حضور آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے آپ اللہ کے نیک لوگ ہیں آپ لوگ جب یہاں سے گئے تو جو کھانا آپ نے بچا ہوا چھوڑا جو پانی آپ نے بچا ہوا چھوڑا میں نے اس نیت سے کہ آپ نیک لوگ ہیں یہ کھائے گا اس کو شفا مل جائے گی اس پانی سے میں نے اس کی مالش کی اللہ تعالی نے اسے شفا عطا فرما دی تو ہم لوگوں کے متعلق اچھا سوچے ان اپنا بیڑا پار ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ ول وسلم اذان ہو رہی ہے تمام استعمبۂ اذان کا جواب دیجیے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے علی والے